تیسواں مکتوب طہارت کے بیان میں با عبادت دیگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہان میں شرف و بزرگی بخشے تمہیں معلوم ہو کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں ظاہری اور باطنی جس طرح تہارت جسمانی کے بغیر نماز درست نہیں اسی طرح تہارت دل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جس طرح بدنی تہارت کے لیے پاک پانی چاہیے دل کی تہارت کے لیے پاک توحید کی ضرورت ہے نہ کہ ملوث کی، عقل حلال، صدق مقال جملہ حواس کا معصیت و خلاف سے پاک ہونا دل کا اوساف زمیمہ بغض و حسد حق دو قینہ وغیرہ سے پاک رہنا اس لیے بزرگوں نے کہا ہے توحید نہ کارے آب و خاک است کان در دل صاف جانے پاک است مقام توحید حاصل کرنا آب و خاک کا کام نہیں اس کی جگہ تو صاف دل اور پاک جان میں ہے اس گروہ کے لوگ یعنی مشائق کرام ہمیشہ جس طرح جامع و تن کو ظاہری نجاست سے پاک رکھتے ہیں اسی طرح اپنے دل کو صفات مضمومہ سے پاک رکھ کر توحید سے آراستہ کرتے ہیں اسی لیے ان اللہ یہ توبینہ و یہ اللہ تعبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے کہ نعمت انہی کے لیے ہے اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوم میں جو فرمایا کرتے تھے اللہم طوحر قلبی من اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر اشارہ اسی طہارت باطنی کی طرف ہے کیونکہ یہ متقین ہے کہ آپ کے دل مبارک میں نفاق کا نقشہ نہیں جم سکتا تھا مگر وہ نظر جو کرامات درجات پر اپنے پڑ جاتی تھی تو مقام توحید میں گویا غیر کا وجود دیکھتی تھی اس دعا کا باعث یہی ہوتا تھا چنانچہ مشائے خریدوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر ابتدا میں کرامات کو مریدوں کی آنکھوں کا سرما بنایا تو منتہائے کمال میں وہی کرامات مکرمہ اللہ تعالی سے ایک حجاب نظر آئی ہے اسی مقام کی باتیں ہیں جو خواجہ باعزیت قدسرہ العزیز نے فرمایا نفاق العارفین من اخلاص المریدین یعنی عارفوں کا نفاق مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے کیونکہ مرید کے لیے جو ترقی مقام کا درجہ ہے وہ قال کے لیے حجاب ہے مرید کی ہمت کا یہ تقاضا کے کرامات حاصل ہونا چاہیے اور کامل کی ہمت اس کی مختصی کے مکرم ملنا چاہیے کیا خوب قرآن مجید نے خبر دی ہے من فرطن دمل ال دمل ال لبن یعنی وہ دودھ جو تمہاری غذا ہے اگرچہ نجاست اور خون کے درمیان ہے مگر دونوں کے لوس سے ہم اس کو بچائے رکھتے ہیں گویا اسمانی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توحید جسے ہم پسند کرتے ہیں نہ دنیا سے ملوث ہو نہ آخرت سے ہر طرح پاک کو صاف لے کر ہماری درگاہ تک آؤ اس وقت البتہ مقبول ہو سکتے ہو جس نے کہا خوب کہا ہے شیر نے در غم دوزخ و بہشت اند این طائفہ راچنی سرشت اند ان کو دوزخ و بہشت کی فکر نہیں ہے اس گروہ کے خمیر ہی میں یہ بات ڈال دی گئی ہے اور بات بھی یہی ہے مقربان بارگاہ کا ایک خطرہ یا غیر کی جانب ان کی ایک نظر برابر ہے ساتھ اس روگدانی کے جو دور رہنے والوں میں لاکھوں برس سے پیدا ہو گئی ہو مثال اس کی دنیاوی بادشاہوں کے یہاں دیکھو کہ چرواہے اور دربان وغیرہ لاکھوں بہودہ باتیں بولتے اور غیروں کی صحبت رکھتے ہیں مگر انہیں کوئی برا نہیں کہتا اگر کوئی صاحب یا ہم نشین جو مقرب بارگاہ ہے ذرا بھی اس نظر سے غیر کو دیکھے یا غیر کے ساتھ صحبت رکھے تو ساری برائیاں اس کے سر آئیں گی سنو مقام تہارت بغیر کثیر مجاہدہ کے مرید کو حاصل نہیں ہو سکتا اور بہترین قسم کا مجاہدہ تہارت ظاہر کے آداب کی نگہداشت ہے ہر حال میں بقدر وسط ثابت قدم رہنا ہے اس لیے کہ ظاہر کو باطن سے خاص لگاؤ ہے حضرت ابراہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ کی ایک نقل ہے آپ کہا کرتے تھے ہم اللہ تعالی سے دنیا میں عمر ابدی چاہتے ہیں تاکہ اہل بہشت نعمت بہشت میں مشغول رہیں اور ہم بلائے دنیا میں گرفتار رہ کر حفظ آداب شریعت پر قائم رہیں یہ بزرگ بغداد کی مسجد جامع میں گوشہ نشین ہو گئے جب آپ کا وصال ہوا ایک دن رات میں ساٹھ غسل فرمائے یہاں تک کہ وفات آپ کی غسل ہی کے وقت ہوئی اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی نقل ہے کہ مرض الموت میں آپ نے ساٹھ بار غسل کیے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا اور خواجہ ابو یزید قدس اللہ سرہ العزیز کی نقل ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا کا اندیشہ ہمارے دل پر گزرتا ہے تو ہم وضو کرتے ہیں اور اور جب اندیشۂ عقبہ آتا ہے تو غسل کرتے ہیں اس لیے کہ دنیا مر محدث ہے اس کا اندیشہ حدث کے درجے میں ہے حدث کے بعد وضو کرنا واجب ہے اور اقبا شہوت کا محل ہے وہ جنابت کا درجہ ہے اس لیے غسل واجب ہے خلاصہ یہ ہے کہ خراہم رحم ہم اللہ نے تہارت ظاہر و باطن کی مداومت پر تاکید فرمائی ہے اور بے حد اصرار کیا ہے کیونکہ وہ جان ہیں کہ طہارت سب کاموں کی جڑ ہے طریقت کا منشا یہ ہے کہ دل آئینہ کی طرح مصفہ اور منور ہو جائے تاکہ اس میں عالم خلق اور عالم ارواح کا عکس نظر آنے لگے اور صاحب طریقت زمرہ عوام سے نکل کر خواص کی صفت سے آراستہ ہو لیکن ہم جیسے ملوث کے دنیا کے بندے اور عادت کے پابند اور غفلت کی راہ کے زنار دار ہیں سوائے غفلت پرستی کے کوئی کام نہیں کرتے اور آتش پرستوں کی طرح محض غافل کے شمار میں ہیں مردان دین کی راہ نہیں چلتے اور توحید کے دعوے کرتے ہیں یہ حالت بے باقی اور نابینائی کا سبب ہے ہمارا تو حال یہ ہے کہ یہود و ترسا کے کلیسا بتخانے کو ہم سے آر ہے دوسری بات یہ سنو کہ توحید ہر محدود کی توحید کو کہتے ہیں مگر ایک شخص کی توحید سے دوسرے شخص کی توحید کو اتنا فرق ہے جیسے فرش سے عرش کو اس کی وضاحت یوں سمجھو کہ ایک شخص صرف اتنا جانتا ہے کہ وضو اور نماز میں اتنے فرائض ہیں اس کو بھی علم کہیں گے اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے علم کو بھی علم ہی کہیں گے لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ایسا کیوں ہوا ایک شخص ایسا علامہ اور دوسرا اس قدر کم علم جواب یہ ہے کہ غلق فضل اللّہ ہی میں اشاء یہ خدا تعالی کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالی کے مقابلے میں یوں کہے کہ ایک شخص کو ایسی عزت تو نے کیوں دی دوسرے کو محروم کیوں رکھا جب بادشاہ دنیا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک کو وزیر ایک کو دربان اور ایک کو چرواہا بنائے تو وہ مالک دو جہان جس کو چاہے دین کی دولت عطا کرے وہ چاہے تو جلاحوں خاکروبوں کنجڑوں ظالموں اور حرام خوروں کی جماعت سے کسی کو قبول کر لے یہ کہنے کی کس کو طاقت کس کو یارہ کہ ایسا کیوں ہوا من من اللہ علیہم من بیننا کہ ہمارے درمیان ان لوگوں پر اللہ نے یہ سب احسان کیا ہے وہاں تو یہ رنگ ہے کہ فدیل بن عیاد رحمت اللہ علیہ اگرچہ رازن ہے ہے حکم ہوتا ہے کہ اس کو لاؤ یہ میرا مقبول بندہ ہے اور ام بعور جس نے چار سو سال تک ریاضت و مجاہدہ کیا اور سجادہ نشین رہا حکم ہوا کہ اس کو دور کرو کہ راندائے درگاہ ہے عمر رضی اللہ عن نے اگرچہ بت پرستی کا شیوا اختیار کیا مگر ہم اس کو چاہتے ہیں اسرائیل اگرچہ سات لاکھ برس تک عبادت کر چکا ہے ازازیل اگرچہ سات لاکھ برس تک عبادت کر چکا ہے ہم اس پر لانت بھیجتے ہیں وہ مردود بارگاہ ہے اس میں کسی کو مجالے چونو چرا نہیں لا يسألو امّا يفعل وہ جو کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کا سبب پوچھے بیت گرگ از برد آنچہ مراد دل او بود گو بادیا پیمائے ہمیں مرد شبان راہ بھیڑیے نے جس کو چاہا گلے سے اٹھا کر لے گیا اب چرواہے سے کہو جنگل جنگل پھرتا رہے یہی دیکھتے اور جانتے رہو باوجود اس کے سوگونا بہتری کی امید رکھو اگر وہ لطف کی ایک نظر ڈال دے تو میرے سب ایب ہنر ہو جائیں اور سب نقصان کمال کا رنگ اختیار کر لیں میری بدصورتی جمال بن کر چمک اٹھے بھائی تم نہیں دیکھتے کہ ایک مشتخاق جو حمتن ذلیل و خوار اور بہت پامال راہ میں پڑی تھی دفتن اس کی طرف لطف و کرم کی آنکھیں اٹھیں ارشاد ہوا انی جا فل ارد خلیفہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں دیکھو کیا سے کیا ہوا جب تک اس دنیا میں درد و بلا کی کڑیاں جھیلتے رہو غم و اندوہ کی سختیاں اٹھایا کرو یہ کوئی سرسری باتیں نہیں ان میں بہتر اسرار پوشیدہ ہیں بزرگوں نے کہا ہے اگر یہ درد یہ بلا یہ غم اور یہ محبت نہ ہوتی تو نعمت بہشتی کی کسی کو خاک بھی لذت نہ ملتی دیکھو حضرت آدم علیہ السلام جس وقت بے مشقت بہشت نے گئے انہیں کچھ لذت نہ ملی جب وہ دن آئیں گے کہ تخت فردوسی پر تم بیٹھو گے اور راہ طلب کا ایک ایک کانٹا اپنے پاؤں سے نکالو گے تو اس وقت تم کو اس بات کی حسرت ہوگی اور تم کہو گے کہ افسوس صد افسوس یہی کانٹا جو میرے پاؤں میں چبھا تھا کاش میری رگے جان میں پیوست ہو جاتا کہ ہزار گونا لذت زیادہ حاصل ہوتی کیونکہ اس راہ کے چلنے والوں کو لذت اسی وقت حاصل ہوگی جب ان کا مقصود ان کو مل کر رہے گا اس وقت یہ بات صادق آئے گی کہ مرید مراد تک پہنچا قطرہ دریا سے جا مرغ آشیانے تک پہنچ گیا سب دین اٹھ گیا کام کی انتہا یہاں تک پہنچی العبدو وررب وررب ولابدو بندہ اور خدا خدا اور بندہ رہ گیا وسلام